نماز میں حضوری کی اقسام اور حضوری کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ مضمون ہر رکن کا خیال کرے اور آپ کو سامنے رب کے جانے اور اس کو متوجہ حال اپنے کا سمجھے اور جون سی صورت پڑھے مضمون اسی صورت کا خیال کرے اگر مقام عطاب اور غصے کا ہے خوف کرے اور پناہ چاہے اور جو مقام رحمت اور عنایت کا ہے اس کو خدا سے طلب کرے اور سوا اس کے اور بھی باتیں ہیں کہ واسطے خاص کے ہیں نہ واسطے عام کے